نہیں نہیں جب زکات کے پیسے آپ نے نکال دیے اس کو الگ کر کے اس کو تقسیم کر دیں جلد جلد اور اگر زکوات کے پیسے آپ کی تجارت میں اگر ہوں آپ نے زکات نہیں نکالی تو حدیث شریف میں ہے کہ تمہارے وہ حلال مال کو بھی تباہ کر دے اس لیے کہ غریبوں کا حق ہے جب آپ کے حلال مال میں ملے گا تو یہ حلال مال جو ہے وہ زکات کی رقم اس میں شامل ہونے کی وجہ سے آپ کا حلال مال بھی تباہ برباد ہو جائے گا زکات نکال کر زیادہ زیاد زیادہ کوشش کیجئے کہ زکات کے مستحق تک پہنچا دیں تو ادگیز اس سے تجارت مت کیجئے